وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين محترم سلام ان بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ سورت نور نون یا سورت القلم کہیے اس کی ہم نے ایک عائد تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اسلام میں اخلاق حسنا کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے نبی علیہ السلاۃ اسلام کے متعلق اللہ نے رشاط روایا کہ وہ انکین ادین اے نبی آپ اخلاق حسنا کا اعلیٰ مقام و مرتبہ جو ہوتا ہے اس پر آپ فائے گی سب سے زیادہ اخلاق آپ کے اندر پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاح شام کو جو مبعوث پر آ آپ کی دنیا میں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد رسول اللہ وسلم کی زبانی یہ بیان کیا ابو احرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں جس کو امام احمد بن حنبل اور بہت سارے محدثین نے نقل کیا کہ نبی علیہ میں انما اللہ نے ساتھ میں لوگو ام نما بو عصو لو تم ام مکار نما مکار اے لوگو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں اس لیے مبوس فرمایا ہے کہ اخلاق ہسنا کی تکمیل کر دی جائے جس سے اندازہ لگتا ہے کہ اخلاق ہتنا کا دنیا میں کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام کے بے کے عظیم ترین مقاصد ایک عظیم مقصد اللہ نے بیان فرمایا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ام نماب یہ او تم نما <الْأَخْلًا> اسی لیے جب نبی علیہ الصلاۃ اسلام نے اسلام کی دعوت شروع کیا تو دور دراز علاقے میں عرب کا ایک قبیلہ اس کا سردار دنیا کا عرب کا سب سے بڑا حکیم حضرت اور دانا عقلم سمجھا جاتا تھا اس نے اپنے وقت کو بوڑھا ہو چکا تھا وہ نبی علیہ کے پاس آنا چاہا تو قوم کے لوگوں نے کہا نہیں آپ نہ جائیں اب وہاں کو جن لوگوں پر اعتبار ہو بھروسے کے ہوں ان میں سے چند آدمی کو بھیجیں اور آپ کی طرف سے کر کے محمد سے ملاقات کر کے آئیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو خبر دیں گے اسی پر بھروسہ کریں نبی علیہ السلاط والسلام کے پاس اس دنیا کا اور عرب کا سب سے بڑا مند اور ہوش رکھنے والا انسان جو بڑا تیز ترار تھا پورے عرب میں اس کی فرداری مشہور تھی اس کی حکمت اس کی دانائی سب کے نزدیک مسلم تھی اس نے اپنے قوم اور قبیلے کے تین بہترین مند نوجوانوں کو بھیجا اور کہا جا کر کے نبی علیہ سلاد اسلام کی تین ان سے تین سوال کرو اور جو جواب دیتے ہیں اس کو یاد رکھنا اور ہمیں آ کر کے بتانا اسی پر ہمیں فیصلہ کرنا ہے وہ کیا تھا من انتا وما انتا وبما ماں یہ تین سوال کرنا اور تینوں سوالوں کا جواب خوب اچھی طرح سے یاد کرنا ہر خرف اور پھر آ کر کے مجھے بتانا وہ تینوں افزایا نبی علی سلاق اسلام کا پتا پوچھتے ہوئے آپ کے پاس تک پہنچ گئے اور انہوں نے کہا دیکھیں ہم اپنے کبیرے کو جو مشہور سردار ہے ہم اس کی طرف سے بھیجے ہوئے آدمی ہیں اور اس نے ہمیں آپ سے تین سوال ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہ تینوں سوالات ہم کریں گے آپ جواب دیں گے وہی جواب ہمیں وہاں پہنچانا ہے اور آپ کے جواب کے سننے کے بعد ہی ہمارے قوم اور قبیلے کے لوگ فیصلہ کریں گے ہمارا سردار فیصلہ کرے گا کہ ہم لوگ مسلمان رہے ہوں یا اپنے باپ دادا کے دین پر باقی رہیں جب یہ رہے سراف صاحب نے پوچھا فرمایا پوچھو کیا سوال ہے سب سے پہلا سوال پوچھا من انت آپ کون ہیں بڑے سادگی کے ساتھ آپ نے فرمایا انا عبد اللہ محمد منا عبد اللہ بھائی ابارا سو ہمارے بارے میں کیا پوچھتا ہے من انت من انت میں کون ہوں تو بات اصل ہے ہماری ماں امینا تھی باپ کا نام عبداللہ تھا وہ انتقال کر گیا اور بچپنے سے ہمارے چچا نے ہماری پرورش کی بس ہمارا یہی حسب نصب یہی ہماری ہم, ہم, ہم, یہی ہم ہیں اس سے دادا نبی علیہ سرات نے اپنے بارے میں کوئی لفظ بتایا ہی نہیں نہایت سادگی توازو ان کے ساری کے ساتھ آپ نے فرمایا محمد من عبداللہ ہوں میرے باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمینہ اور یہ میرا خاندان ہے بس اچھا فرمایا بتاؤ کہ وما انت آپ ہیں کیا آپ کون نہیں ہے آپ کون کا مطلب تو مل گیا کہ آپ علامہ محمد ابن عبداللہ ہیں لیکن واما انتا اب آپ بتائیں کہ آپ ہیں کیا اللہ رسول نے فرمایا انا ابد اللہ و میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول و پیغمبر ہوں اس سے دادا آپ نے کوئی بات بتائی ہی نہیں اتنے سادگی کے ساتھ آپ اپنا تعارف کروایا جب پہلا سوار کیا من انتا آپ کون ہیں حسب نسب برادری کے اعتبار سے تو آپ نے فرمایا محمد بن عبداللہ میں ہوں بکریاں چراتا تھا یہی میرا کام تھا یقین ہو جانے کے بعد اس سے زیادہ مجھے میری کوئی میں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں ہوں پھر وما انتا آپ کیا ہیں عبداللہ ورسولو وہ بھی سن لیا اچھا وا اچائچا اللہ کے ہر رسول کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کیا لے کر کے آئے ہیں آپ کیا پیغام لے کر کے رسول کا مطلب قاسم اللہ کے قاسم ہیں تو آپ کیا لے کر کے آئے ہیں آنے فریک میں لے کر کے آیا ہوں اللہ کرلاوت و عید ارو و انہا انل پاشا من کرے ول بکیے آپ نے آیت تلاوت کی ان دنوں نے کہا محمد ہرے دوبارہ پھر آپ سنائیں آپ نے پھر فرمایا رقم کرو پھر انہوں نے کہا کرامت جو آپ نے کہا پھر ہمیں تیسری متباد سنائیں اللہ کر نے بغیر کسی تو بغیر کسی کے ایک تیسری مرتبہ رکم ددا کرن یاد کرنے کے پھر انہوں نے کہا اور ایک مرتبہ سنائیں جتنی مرتبہ انہوں نے کہا نبی رہے سورا سا برابر پڑھ سناتے رہے یہاں تک کہ ان کی نے آپ کے پستکوں کو اس کلام کو یاد کر لیا اس آیت کا مطلب یہ ہے ان نو یا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا احسان کا وہ عیسا عید القرما کڑا کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تمہیں من کر سے بے حیائی سے ظلم سے جاتی سے منا کرتا ہے اتنا سنا جب یاد کر لیے سیدھے تینوں واپس گئے اور جا کر کے اپنے سردار سے ملے سردار نے پوچھا کیا کہا کہا میں نے اتنا سادہ انسان زندگی میں نہیں پایا تھا مکے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو پتا چلا لوگوں نے بتایا کہ مکہ کا سب سے اونچا خاندان جو ہے اس کا یہ فرد ہے یہ بہت اچھا تھا چالیس سال تک بڑا نیک تھا لیکن چالیس سال کے بعد بھٹک گیا سارے لوگوں نے آپ کے نسب کی تعریف کی لیکن ہم نے پوچھا تو کہا میں محمد بن عبداللہ اللہ ہوں کتنا سادہ پھر میں نے پوچھا وما انتا آپ کیا ہیں اللہ کے رسول دی. پھر میں نے پوچھا آپ کیا لے کر کے آئے تیسرا سوال تو ان امر بل ادل سان وہ سا بل قربا و نہان یہ پوری آیت سنا دی سردار سنا اور مارے جوش موش سے کھڑا ہو گیا کہا دیکھو سب سے سچا انسان کائنات کا اس وقت وہ ہے اس سے بڑا اخلاق والا کائنات کی کوئی نہیں ہے اور سنو کنیا مور مکارمی الاخلاق سب سے اعلی درجے کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ اسی جو تعلیم دیتا ہے فکون وا تک ان اس لیے میرے قبیلے کے لوگوں فوری طور پر مسلمان ہو کر کے پوری دنیا کی سرداری اپنے افراد کے بنا پر حاصل کر لو ایسا نہ ہو پیچھے ہٹو تو تم چھلنے رہ جاؤ گے اور تمہیں جو ہے سرداری کبھی نہیں مل سکتی میرے بھائیوں اللہ نے اپنی نبی کو جو ٹیل لے کر کے بھیجا اس میں اخلاق ہے اس لیے نبی نے اصلاف اسلام بھی اخلاق ہنسنا کی بڑی تعلیم دی سننا ابھی داؤ مسرد احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت ابو او ماما رضی اللہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی عرح سراۃ اسلام نے رمایا انا بیتن برز الجنت من تر اق المرا وسط جن من تر قبی وانا قان وان آل جنا لے من ہس ہسن فلکما کار رہے اس وقت اللہ کے نبی رہے سرات نے اس حدیث میں تین چیزوں کی بشارہ سنائی نمبر ایک آنا پرانا آنا ضعیم بے بی رب دل جن جنت کے سامنے جنت کا جو مہر ہوگا اس کے سامنے جو خالی میدان بنجر پڑا ہوا ہے بہت بڑا میدان اس میدان میں ایک اعلی درجے کے بنگلے اور ٹاور کی میں بشارت دیتا ہوں وعدہ کرتا ہوں میں اسے اتنا آلیشان ٹاور دلاؤں گا کون لمن تر اکل مورا او ان جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے لڑائی کو ختم کرنے کے لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے سارا معاملہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا لڑائی میں کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے چھوٹی سے بات سے لڑائی شروع ہوتی ہے اور سچ اور پورے دن تک پہنچ جاتی ہے بعد۔ آپ نے ساتھ روایا لبن سارا کلانا وہ انکان محسن حق پر ہوتے ہوئے اتفاق اتحاد ان الفت محبت کو باقی رکھنے کے لیے حق پر ہے لیکن وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے بھائی تو بڑا میں چھوٹا تو سچا سچا میں جھوٹا تاکہ قوم کے اندر امت کے اندر جماعت کے اندر برادری کے اندر اختلاف اور چھوٹ نہ پڑ سکے اس کو ایسے آلیشان محل کے دلانے کا میں وعدہ کرتا ہوں نمبر دو وان سی مب سی وسطیل جن لو کدی بینک اور جنت کے اندیچ میں سینٹر میں ایک علیان محل دلانے کی میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے اس امتی کو لیمن سرکل کبھی بم انکان مادہ جو جھوٹ سے اپنے آپ کو بتاتا ہے یہاں تک کہ بطور مدافع سے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا نمبر تین جو آج خدبے کے اندر خاص طور سے بات کی آپ نے فرمایا وانزی موبائل جنت کے سب سے بالائی اور بلند بالا مقام پر ایک بہترین اور عالیشان مہر دلانے کا موادہ کرتا ہوں لمن آسانہ خل اپنے اس متی کو جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا دے اچھے اخلاق کا یہ مقام و مرتبہ ہے اچھے اخلاق میں سے ایک بہت بڑا اخلاق حسنا یہ ہے ہمیشہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اللہ نے میرے اندر میں میرے ماتحتی کچھ لوگوں کو اگر اللہ تعالی نے دیا ہے تو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں میرے بھائی سچائی اسلام میں بہت اونچا مقام و مرتبہ رکھتی ہیں نہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا ایمان مارو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہمیشہ سچوں کا ساتھ دیا کرو جھوٹوں کا ساتھ نہ دو دوستوں سچائی کا دامن پکڑنا اپنے لوگوں کے ساتھ دین کے ساتھ اپنوں کے ساتھ پرائے کے ساتھ ہر ہر معاملے میں سچائی سے کام لینا یہ انسان کے لیے بڑے اونچے مقام مرتبہ کے اخلاق کا سبب بنتی ہے اسی لیے نبی علیہ مانا ایک علیہ کمبھ کے اے لوگو تم سچ کی بات کیا کرو اور سچ بولنے کی کوشش کرو یہاں تک کہ آدمی سچ بولنے کا برابر اہتمام کرتا رہتا ہے برابر سچائی کی پابندی کرتا ہے یہاں تک کہ ایک دن اس کی سچائی اتنا اللہ تعالی کے ہاتھ مسلم ہو جاتی ہے اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کا نام اس کا شمار ہمارے نزدیک صدیقین میں کرتے ہیں. یہ صدیقین کا مقام حاصل کرتا ہے ان اپنے سچائی کی برکت سے پھر آپ نے ساتھ روایا وایا کو کھت اور اپنے, اپنے آپ کو جھوٹ بات سے بچانا کیوں فَإِنَّ إِلَ <الْفُجُور> ایک جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے إِلَ <النَّار> اور برائی انسان کو جہنم تک پہنچاتے ہیں آپ نے اشارہ کیا سچائی کا انجام جنگ ہوتا ہے اور برا جھوٹ کا انجام جہنم ہوا کرتا ہے پھر آپ نے اشارہ روایا لا را لو یا ہر الدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے بولتے بولتے اللہ تعالیٰ کا اتنا بدترین انسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کا میرے کتابی دشمنوں کے اندر نام لکھ دو اپنی آپ ہاں کو ہمیشہ سچائی پر رکھو اسی طرح سے میرے بھائیوں بہت ہی ضرورت ہے داری اخلاق ہسنا کا ہم آپس میں دوسرے کے ساتھ ہم کسی آفس کے سیکرٹری ہیں ہم کسی کمپنی کے مینیجر ہیں ہم کسی کمیٹی کے صدر ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ سچائی امانت داری کا ثبوت دے امانت میں خیانت کرنا یہ بدترین گنا میں سے نبی علیہ اصطلاف کام ایک موقع پر ارشاد روایا امانت داری کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے اخلاق ہنسنا انسان اس وقت تک اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر امانت داری نہ آ جائے ایمان احمد بن حمل رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے نے حضرت عبادہ ابن السام رضی اللہ روایت کیا اللہ کے رسول از من ستن از منور الجنہ چھ چیزیں کرنے کا وعدہ تم ہم سے کر لو گارنٹی دو کہ چھ باتوں پر تم عمل کرو گے تو از من الجنہ تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ جسمن ضرور تمہیں داخل کراؤں گا چھ باتیں نمبر ایک استف الحدی سیدہ ہمیشہ بات کرو تو سچی بات کرو نمبر 2 وہ اوقا و اتم جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو نمبر تین وہ تم جب امانت رکھی جائے تو امانت کی تم حفاظت کیا کرو نمبر چار وہ غصو ابشار تم اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچے رکھو نمبر تین نمبر پانچ وہ کئی اپنے ہاتھوں کو غلط چیزوں سے روک رکھو سات چھتی چیز اور آخری آپ نے ارشاد روایا تو وہ اپنے سرمداہوں کی تم حفاظت کرو نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر امانت داری کو جنت میں لے جانے کا سبق قرار دیا وعدہ پورا کرنا امانت داری کا ثبوت دینا یہ بہترین اعمال میں سے اسی لیے رب العالمین نے ارشاد روایا پرانے پاک کے اندر ودیناتا جہنم سے وہ لوگ بچیں گے جنت میں وہ لوگ چاہیں گے مراؤن جو امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں ہمیشہ امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدہ پورا کیا کرتے ہیں میرے بھائیوں امانت ایک کوئی شمالی امانت نہیں ہوتی امانت کا مطلب یہ ہے جو ذمے داری جو ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے وہی ذمہ داری امانت ہوا کرتی ہے ہر ذمہ داری کا نام امانت ہے اگر امانت داری میں اگر ذمہ داری میں کی گئی اور ذمہ داری کوئی خلاف اللہ کے ساتھ ادا نہ کیا گیا یہی اصل میں امانت میں خیانت ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم نے سب لوگوں کو امانت میں سیانت سے بچائے اور جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا کرنے کی تو سیکھ دے اکور الحمد للہ سلام نائے اما بھا میرے بھائی ہو اخلاق میں سے میں نے کہا وعدہ پورا کرنا آپ جس سے وعدہ کریں وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں ہمیشہ امانت داری کا لحاظ رکھیں امانت میں ذرہ برابر نہ ہو ہمیں خدے کی ذمہ داری دی گئی ہے اس میں اگر ہم خرد خرد کریں یہ بھی خیانت ہے مسجد کا امام ہے اس کو امامت کی ذمہ داری دی گئی ہے اگر امانت میں کچھ ہیرا پھیری کرے وہ بھی خیانت ہے مسجد کے بارے میں فرمایا پورے محلے کے لوگوں کی امانت جو ہے اس کے کندے پرہے اگر معزن ادار میں کچھ غیرہ پیری کرے یہ بھی امانت میں خیانت ہے آپ کسی کمپنی کے مدیر ہیں یہ ادارہ یہ بھی آپ کے دن میں امانت ہے اس میں اگر آپ نے کچھ ملتا عجب پرک کیا یہ بھی امانت میں خیانت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند آدمیوں کا دن میں دار بنایا ہے یہ دن میں داری بھی ایک دن کی امانت ہے اگر آپ نے اس امانت کی ادا کرنے میں تھوڑی سے کوتاہی ہی کیا تو میرے بھائی امانت میں چانت ہے اسی لیے اخلاق کا ایک مقام مرتبہ یہ ہے کہ آج وعدہ پورا کرنے والا ہو اور اسی طرح سے امانت کی حفاظت کرنے والا ہو یہ اخلاق بڑا حصہ یہ ہے عدل و انصاف کرنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے ماتح کے ساتھ ہماری ذمے داری میں جو ہے آپ بھی پورے گھر کی ذمہ داری آپ کے ساتھ اپنی اولاد کی ا، ا، ا، اپنی اولاد کے ساتھ آپ عدل و انصاف کریں آپ جہاں بھی رہتے ہیں آپ کی اپنی ذمہ داری میں عدل و انصاف قائم کریں نبی علیہ رماتے ہیں، اے لوگو کے, دن کے میدان میں اللہ صحیح مسلم کے حدیث بہت بڑا نور کا ممبر بنایا جائے گا اور اس ممبر کے قریب سے جب انبیاء گزریں گے تو انبیاء رش کریں گے کاش کی یہ میرے لیے تیار ہوگا سہدا گدریں گے تمنا کریں گے اس بہر یہ ممبر ہم اس پر بیٹھائے جاتے سہدا گزریں گے گزریں گے سارے گزرنے والے جو بھی دیکھیں گے اس علی شان پر بیٹھنے کی تمنا کریں گے نبی علیہ السلام خان ساتھ ہماتے ہیں یہاں تک کہ انبیاء اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اللہ ہم انبیاء کا گروہ ہے یہ میرے سدی کا یہ میرے امت کے سہدا کا سودا ہے کون اس پر بیٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے اے نبی اوجاد رکھو یہ کسی نبی کے لیے خاص نہیں کسی صدیق کے لیے خاص نہیں کسی شہید کے لیے خاص نہیں یہ میں نے اپنے ان بندوں کے لیے رکھا ہے جو اپنے اندر میں رہنے والے ذمہ داروں کے ساتھ عدل و انصاف کیا کرتے عدل و انصاف اپنی اولاد کے ساتھ اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ جس کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے ہمیشہ ان کے ساتھ عدل و انصاف ہو اگر ہم نے عدل و انصاف نہ کیا تو یہ بڑا نقصان اور خطارے کا سبب بنے گا اسی لیے میرے بھائیوں اور یاد رکھیے گا ہمیشہ ہم معاشرتی زندگی میں اکیلے زندگی نہیں گزارتے ہمارے ساتھ بہت بڑا جمے تفیر ہوتا ہے مسلمانوں کا یہود انسانا کا ہندوؤں کا اپنوں کا پرائیوں کا پچاسوں قسم کے لوگ ہمارے سامنے رہتے ہیں عدل و انصاف اور اخلاق کا بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی آئے ہم اس کے سے اخلاق حسنہ سے ملیں ہم اس اپنے اخراق حسنہ کا محاورہ کریں وہ مظاہرہ کریں بس اخلاقی نہیں ہونی چاہیے نبی علیہ سراۃ وسلام نے ارشاد نمایاں ارے لوگوں کو جب بھی تمہارے سامنے کوئی آنا اگر تم نے اس سے مسکراتے ہوئے چہرے سے استقمال کیا السلام علیکم کہا یا اس نے سلام کیا اور آپ نے سلیکم کہا اگر مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کو تم نے دیکھ لیا استقمال کر لیا تو جہنم سے بچانے کا سب سے بڑا سب کا بن گیا یہ جی. انسان ہمیشہ اپنے باپ کو اپنے ہمیشہ اپنے اخلاق کو درست کرے سامنے والا تم آ گیا ہے اس کو احساس ہو ہماری آمد ہماری ملاقات ہمارے ملنے سے اس وقت کے دل میں خوشی ہوا کرتی ہے اسی لیے نو یعنی سامنے طرح ساتھ یاد رکھو اپنے مسلمان بھائیوں سے اگر تم نے مسکراتے چہرے سے سلام کیا ماں من مسلمین یقین دو مسلمان بھائی دونوں جب سامنا ہوتا ہے ایک نے مسکراتے ہی چہرے سے سلام کیا دوسرے نے مسکراتے ہی چہرے سے جواب دیا اور دو قدم آگے بڑھے اور مسکراتے ہی میں چہرے سے ایک دوسرے سے مسافر کیا اور ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کی آپ بنواتے ہیں دونوں کے مصافے کے ہاتھ الگ ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی زندگی کے سارے گناہوں کی مفت کر اخرا تک اپنے اندر پیدا کریں اسی طرح سے میرے بھائیوں ہمارا معاملہ ہوتا ہے کبھی دوستوں کا کبھی اپنوں کا کبھی غیروں کا کبھی مسلمانوں کا کبھی غیر مسلموں کا ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا کرتا ہے ہمیشہ کوشش کرو معاملے کو آسانی برتنے کا اگر آپ سامنے والے کے ساتھ معاملہ کریں گے آسانی کا شہر کا اس کی مشکلات وہ اپنی مشکلات لے کر کے آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ جتنا زیادہ اس کے ساتھ آسانی کریں گے اتنا ہی زیادہ کے میدان میں اللہ آپ کے ساتھ آسانی کرے گا صحیح مسلم رب کے خان نے ایک بندہ لایا گیا کوئی نفلی نماز نہیں کوئی نفلی روتے نہیں کوئی نفلی حج اور عمرہ نہیں لیکن رب کے سامنے لایا گیا اور پہاڑوں کے برابر اس کے گنا فرشتوں نے لا کر کے رکھ دیا اور یہ تیرا بندہ ہے اور یہ اس کے گناہ ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے پہاڑوں کے برابر جو تم نے گنہ نوٹ کیا ہے اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دو فرشتے پوچھا اس کے گنا ہے کیسے ختم کر دیں اللہ فرمائیں گے یہ دنیا کے اندر ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا تو حسر میں نے اس سے درگزر کر دیا میرے بھائیوں اخلاق کا مظاہرہ کرو اسی لیے ہمیشہ اسلام نے مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر کے سب زیادہ اخلاق مسلمانوں کو حکم دیت اپنے اندر پیدا کرو ارد ہمیں اخراق کا تھا بردار بنائے ہماری زبان بااخلاق ہو جائے ہماری آنکھیں باخرات ہو جائیں ہمارے ہاتھ بااخلاق ہو جائیں ہمارا دل و دماغ باخرات ہو جائے ہماری زبان ایک ایک چیز ہماری ایسی بن جائے جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے اللہ تعالی ہمیں جو بیمار ہے صفا کو لیا فرما جو مخروب جو ان کے قرض ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے رب العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس سدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے اخوان اور آن و انسار کو اللہ تعالیٰ ہر بلا سے محفوظ انہیں نصیب فرما ہر بلا سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے اور جس ملک میں جس شہر میں رہتے ہیں خصوصاً سلطان حفیظ کاشمی اللہ تعالیٰ ان کو ہر بھلا ہر مصیبت ہر آفت سے بچا لے الہ ان حضرات کے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو امت کی بھلا ہو کام اور وطن کی بھلا ایت زیم ایت ایت ای ای اچھائی ہو ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب آپ کی ناراضگی امت و ملت کا نقص نقصان اور خسارا ہو. ہو اور ہمارے جو مجاہدین الحمدللہ مظلومین کی مدد کر رہے ہیں اور تعلیموں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما ہر ایک بار سے اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرما ہر نقصان اور خسارے سے اللہ تعالیٰ انہیں میں فرما اللہ ان مجاہدین کو فتح ہم عطا کر دے یہ لہٰن دنیا میں جہاں اسلامی ملک ہیں تہ سارے اسلامی ملکوں کو امن و امان کا دہوارہ بنا دے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ العالمین وہاں ان کے جان ان کے مان ان کی عزت ان کی آگروں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما اللہ والمسلمات عباد اللہ, رحمكم اللہ ان اللہ عید القرما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ